جہاد کے متعلق بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ درس جاری ہے اور آج کے درس میں جو غلط فہمیاں ہیں متفرقات پر ہم بات کر رہے تھے اور آج کے درس میں تقریباً کتنی ہے سات دس دس بارہ ہیں دیکھتے ہیں کتنی پر بات کر سکتے ہیں پہلی غلط فہمی ہے بلکہ پہلی جو چھ غلط فہمیاں ہیں وہ امیر کے متعلق ہیں امیر کے متعلق پہلی غلط فہمی ہے کہ اگر حاکم وقت یا حکمران جو ملک کا حکمران ہے کسی کو جہاد کا امیر نہیں بناتا یا وہ جہاد کی مخالفت کرتا ہے تو جو مجاہدین کا گروہ ہے ان کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنا امیر بنا لے اپنوں میں سے ایک شخص کا انتخاب کر کے اسے اپنا امیر بنا دیں یہ ان کے لیے جائز ہے اگرچہ جو حاک میں وقت حکمران ہے وہ جات کی مخالفت کرے اور اس گروہ کی مخالفت کرے اب جو اس مسئلے میں جو بعض غلط فہمی ہے جو تقریباً چھے کے تعداد میں وہ بیان کرتا ہوں پہلی غلط فہمی یعنی وہ جو دلیل بیان کرتے ہیں ہمارے نزدیک غلط فہمی ہے دلیل نہیں بنتی اس لیے ان کی نزدیک دلیل ہے میں اس کو غلط فہمی کا نام سے بیان کر رہا ہوں پہلی غلط فہمی کہتے ہیں کہ غز موتا کے قصہ جب ہم پڑھتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف تصانیف میں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین امیروں, کو تین امیروں کا انتخاب کیا زید بن حارثہ ان کے بعد سیدنا جعفر بن عبی طالب ان کے بعد سیدنا عبداللہ بن رواتر الحمد اجمعین اس ترتیب سے لیکن جب یہ تینوں شہید ہوئے میدان جنگ میں جنگ محتا میں تو سیدن خالد بن الولید کو امیر بنایا صحابہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں تھی تو اگر وہ امیر بن سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر جو اس وقت کے حاکم مانے جاتے تھے حاکم عام تھے پورے مسلمانوں کے تو آج ہمیں کیوں روکا جاتا ہے اس غلط فہمی کا جواب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غز موتا کو ذرا سمجھیں غزہ موتا سن آٹھ ہجری میں ہوئی سن چھ سو انتیس عیسوی کے قریب اور تین ہزار صحابہ کرام تھے مسلمان جو تھے تین ہزار کی تعداد تھی اور جو رومن تھے جو کافر تھے ان کی تعداد دو لاکھ تھی ایک لاکھ رومن تھے اور ایک لاکھ ان کے جو ساتھی مشرق عربی جو تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا تو دو لاکھ کی تعداد کافروں کی تھی تین ہزار کی تعداد مسلمانوں کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی اسی ترتیب سے فرمایا کہ پہلے امیر ہوں گے سیدنا زید بن حارثہ ان کے بعد سید جعفر البن طالب اور ان کے بعد سیدنا عبداللہ بن رواح عفران اجمعین اور اتنی سخت اور شدت والی جنگ تھی کہ عقل بھی حیران رہ جاتی ہے کہ تین ہزار کہاں اور دو لاکھ کہاں کوئی تناسب نہیں ہے لیکن صاحبہ کرام کی عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ان کی تیاری کہ سابق سابقوں کو کیسے تیار کیا کہ انہوں نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے سب سے آگے تھے اور جب میں جنگ میں پہنچے صورتحال دیکھی پیچھے نہیں ہٹے جنگ میں حصہ لیا اور بہترین طریقے سے حصہ لیا آگے بڑھتے گئے پیچھے نہ ہٹے جب پہلے امیر شہید ہوئے پھر دوسرے پھر تیسرے تو ان میں سے ایک شخص نے جھنڈے کو اٹھایا اور اس شخص نے یہ کہا اور جھنڈا بھی سفید تھا اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا تھا سفید جھنڈا دیا تھا اور اس شخص نے کہا کہ تم لوگ آپس میں مشورہ کر لو اور ایک امیر کو متعین کر لو لوگوں نے کہا آپ ہمارے امیر ہیں فش نے کہا نہیں یہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا بعض نے کہا خال میں الید کو بناتے ہیں صدر خال میں الید غسین ہوں نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کے بارے مشہور تھے انہوں کبھی بھی کوئی جنگ ہاری نہیں نہ جاہلیت میں اور نہ ہی اسلام میں خال مرید کو امیر بنایا گیا یہ بات بھی سچ ہے لیکن میری گزارش یہ ہے نمبر ایک جب سیدنا خال مرید کو امیر بنایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت تھی یا نہیں تھی جنگ پہ جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ اجازت پہلے سے دی ہوئی تھی ہمیشہ سے جیسے شریعت کی بنیادوں کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو جب بھی کوئی سفر ہوتا ہے تو سفر میں ایک امیر کا ہونا بہت ضرورت ہے جیسے کہ آگے بات بیان ہو رہی ہے اور اس امیر کے انتخاب وہ اپس میں کرتے ہیں حاکم میں وقت جو بڑا امیر ہوتا ہے اس کی جگہ ضرورت نہیں ہوتی تو یہاں پر صحابہ کرام نے آپس مشورہ کر کے امیر بنایا یعنی اصل جو اجازت ہے وہ موجود ہے نمبر دو اس وقت جہاد جو تھا دفع کا تھا جہاد تھا جہاد الدف کہ ابھی ہم نے صدر خال بن ولید رسائن ہوں کہ وہ ابھی واپس جانا چاہتے تھے واپس جانا چاہتے تھے اپنا دفاع کرتے ہوئے اپنا دفاع کرتے ہوئے واپس جانا چاہتے تھے اور دفاع کے لیے عام طور پہ اگر امیر نا بھی متعین کیے جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتی جو دفعے میں صورتحال دوسری ہوتی ہے لیکن سسٹم کے لیے اور انتظام کے لیے تاکہ جہاد آسان ہو جائے اور دشمن سے یعنی نجات آسان ہو جائے تو امیر متعین کرنا بہتر ہوتا ہے یعنی تو کہ ضرورت تھی تو اس لیے ان کو یعنی نمبر پہ ضرورت کی وجہ سے ان کو متعین کیا گیا چوتھے نمبر پہ صحابہ کرام جو موجود تھے وہ اہل الحل والعقد میں سے تھے عوام الناس نہیں تھے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے انہوں نے سیدن خالد میں متعین کیا امیر سب کس پر اس پہ اتفاق ہوا پانچویں نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صدق خالد بن ورید کو امیر مانا یا نہیں جانتے ہیں سی بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے یعنی وفات پا گئے خود خود مدینہ میں تھے پھر جھنڈا اٹھایا جعفر بن ابی طالب نے وہ بھی شہید ہوئے پھر جھنڈا اٹھایا ابوان وہ بھی شہید ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو تھے پھر فرمایا اب جھنڈے کو اٹھایا ہے سیف من سیو فلّہ اللہ. اللہ تعالی کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اٹھایا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت تھی یا نہیں تھی راضی تھے یا نہیں تھے راضی تھے اجازت بھی تھی سی بخاری سی بخاری کی روایت واضح ہے جنگ محتاط کے اگر آپ دیکھیں واضح روایت آتا ہی ہے خارج مرید فرماتے ہیں کہ اس دن میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹی آٹھ ٹوٹ گئی ناوی یو یمنی صاحب یمنی لوہے کی بنی ہوئی تھی وہ, وہ ٹیر گئی آٹھ تلواریں ٹوٹ گئیں میرے ہاتھ میں تو معاملہ ہرگز وہ نہیں جو جیسے آپ سمجھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے ایک گروہ نکلتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا امیر ہے ہم اس کی عایت کرتے ہیں جو ہمیں حکم دیتے ہیں جہاد کو وہی وہ کرتے ہیں حافظ وقت راضی نہیں ہے حل لوگ جو ہیں راضی نہیں ہے امت میں جو مصیبت آتی ہے آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے تو ولید نے کیا صحابہ کرام کو یا اس ان مجاہدین کو کیا مصیبت کے کی منہ میں ڈال دیا یا مصیبت سے نکالا یہ فرق تو دیکھیں نا اب کس لحاظ سے آپ دونوں باتوں کو ایک ترازو پہ تولتے ہو تو آپ کی بالکل دلیل بن نہیں سکتی یہ غلط فہمی ہے اور مزید دیکھنے کے لیے فتح الباری کی طرف جائیں جنگ موتا وہ مزید تفصیل دیکھنے کے لیے لمحا کا اقوال واضح ہیں اس میں اب اگر رجوع کرے تو انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی